دل پہ یا سو خدا کیا بنے گا میرا یار خدا ایک عورت کی نماز جنازہ میں کفن چور بھی شامل ہو گیا اور قبرستان جا کر اس نے قبر کا پتہ تو محفوظ کر لیا جب رات ہوئی تو اس نے کفن چرا کے لیے قبر کھود ڈالی یکا یک مرشوا بولو تھی سبحان اللہ ایک مغفور شخص مقبورہ یعنی بخشی ہوئی عورت کا کفن چوراتا ہے سن اللہ تعالی نے میری بھی مغفرت کر دی اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی سن کر اس نے فورن قبر پر مٹی ڈالی اور سچے دل سے اسے توبہ کر لی حدیث پاک میں ہے مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شورکائے جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی ایک اور حدیث سنیے جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ عزا و جل حیا فرماتا ہے ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی منسوخ بن عمار رشمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں بڑا عجیب بات ہے اللہ ناراض ہو جائے تو کیا ہوتا ہے بندے کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو گناوں میں ملوث رہتا ہے یعنی گناوں میں ڈوبا رہتا تھا اسے توبہ کر لی اور بڑا نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے لگا تاجد گزار بن گیا دنوں سے میری اس کی ملاقات نہیں ہوئی میرے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ گھر پر ہے وہ بیمار ہے میں اسے گھر پہنچا میں نے دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹا ہے اور اس کا چہرہ کا خوفناک بے شک ناک اس کا چہرہ بنا ہوا تھا میں نے کہا کہ مت تلقین کرنی ہوتی کلمے کی کلمے کی, کی تلقین کرتا رہا اس نے آنکھیں کھول کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا بھائی منصور میرے اس کلیمے کے درمیان کو رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے یعنی میں یہ کلمہ پڑھ نہیں پا رہا ہوں کل طیبہ میں نے کہا لاہ قوت اللہ بلّہ بھائی آخر وہ نمازیں وہ روزے وہ تحجد گزاریاں وہ عبادت وہ نیکی وہ تلاوت یہ سب کہاں گیا تمہاری عبادت کدھر گئی بولا یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا میں سب اس لیے کرتا تھا کہ لوگوں کے درمیان میرا موزوں رہے لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے رہے میرا چرچا رہے مجھے یاد کرتے رہے ریاکاری دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کیونکہ جب میں تنہا ہوتا تھا تو دروازہ بند کر کے پردہ ڈال کر شراب پیتا اور اپنے رب کی نافرمانیوں میں مشغول ہو جایا کرتا تھا کہا میری مدت تو یہی حالت رہی ایک دن بیمار ہو گیا سخت بیمار ہو گیا حتیہ کے جان کے لانے پڑ گئے میں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی قرآن شریف دینا قرآن شریف دیا گیا میں نے اللہ تعالیٰ کی کلام میں حق کی قسم کھا کر شفا کی دعا کی یا اللہ. اب گناہ نہیں کروں گا مجھے شفا عطا فرما اللہ رب العزت نے میری دعا قبول کی اور مجھے شفا مل گئی جیسے ہی مجھے شفا ملی میں پھر پرانی ڈگر پر آ گیا اس سے زیادہ برائی میں مبتلا ہو گیا میرے رب نے پھر مجھے بیمار کر دیا میں نے پھر کہ مجھے قرآن دو مجھے قرآن دیا گیا میں نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور قرآن کریم کا واسطہ دیا اس کی تلاوت کی کہ مولا مجھے اچھا کر دے میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور مجھے شفا نصیب ہو گئی میں پھر سے برائیوں میں مبتلا ہو گیا اور بڑھ بر کر برائیوں میں مبتلا ہو گیا سخت بیمار ہو گیا اور ہنس کی عادت میں نے گھر والوں سے قرآن کریم منگوایا بول تو سکتا نہیں تھا اشارے سے منگوایا حالت میری ایسی ہو گئی میں نے پھر قرآن کری کی تلاوت کی اور اللہ کو اس کا واسطہ وسیلہ دیا مگر اب میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی میں سمجھ جا کہ لگتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے مجھ پر حضب ناک ہو رہا ہے بس میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی یا اللہ میری مصیبتوں سے مجھے نجات دے لیکن اسی وقت ایک آواز آئی جو میرے کانوں میں گونجی اور مجھے یوں کہنے والے نے کہا جب تمہیں بیماری آ لگتی ہے تو گناہ سے ٹائب ہو جاتے ہو لیکن جو ہی شفا نصیب ہوتی ہے پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہو اللہ تعالی نے تجھے درد و عالم سے کتنی مرتبہ نجات بخشی اور بار بار آنسو اور آزمائش سے گھر سے نکالا کیا تجھے خواہشاتِ نفسانی کے طوفان میں اڑنے سے پہلے موت کا خوف دامن گیر نہیں ہوا حالانکہ خطا کاریوں کی بنا پر تجھے بار بار آفت رسیدہ ہونا پڑا تھا منصوبہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب میں وہاں سے رخصت ہوا میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس کا یہ انجام دیکھ کر ابھی میں اس کے دروازے سے تھوڑا باہر ہی نکلا تھا کسی کو پکار کی آواز آنے لگی اور اس شخص کا انتقال ہو گیا یعنی وہ مر گئے بڑی, بڑی برت بڑی ہے. کہ بندہ توبہ کر لے پھر گناہ سے بچے وہ پھر گنا میں پڑ جاتا ہے اللہ پھر توبہ کی توفیق دے پھر توبہ کرتا ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ دبی اس کی بے نیازی اس کا ناراض ہو جانا وہ کب کس سے ناراض ہو جائے کیا پتا اتنی بڑی بدبختی آ گئی اس وقت بعض لوگوں میں یعنی کہتے ہیں کہ اتنے گر چکے اس حالت میں کسی کا جنازے میں شریک ہونا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جنازے میں شریک لوگوں کے موبائل نکالنے کے لیے اب رہے سو حیرت کی کیا بات ہے حیرت کی بات ہے کیونکہ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے قبرستان کے سکینڈل آئے دن مل رہے ہیں منشیات کا کاروبار کرنے والے کا گھر قبر کھود کر مردے کی ہڈیاں نکالنے والے اسکنڈل مل رہے ہیں قبروں سے اسریحا برامد ہو رہا ہے قبرے کھود کر خواتین کی میتوں سے بے حرمتی کرنے والا گرو پکڑا گیا قبرستان سے مردے نکال کر آزا فروخت کرنے والا گروہ پکڑا گیا قبرستان میں لوگ جایا کرتے تھے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اپنے انجام کو یاد کرنے کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ قبر کو دے کر عبرت لیتے تھے عث رضی اللہ عنہ موت کا ذکر سن کر روتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کو دے کر فرماتے کہ لوگوں اس کی تیاری کرو عورتوں کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں مرنے کے بعد قبرستان کے اندر قبر میں جا کر اور ان کے بالوں کو بیچنے کا دھندہ کیا جاتا ہے کہنے والے کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتائیے کہ آخر ہم اور کتنا گریں گے ایک وقت تھا کہ مسجد کے اندر چپل چور پکڑا جاتا تھا اب بھی پکڑا جاتا ہوگا اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اس یہ مسجد میں لوگ اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے آئے تو مسجد میں لوگوں کے چپل چورانے کے لیے آیا ہے عقل کام نہیں کرتی کہ آخر قوم کو کیا ہو گئے حضرت چومنے والوں کے موبائل نکال لیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں یہ کام کرتے کرتے مر گیا تو کیا کرے گا اللہ ناراض ہوا تو کیا کرے گا وہ کب کس سے ناراض ہو جائے کیا پتا بس قسمتی کے ساتھ اس بنونے کام کو پیشہ بناتے ہیں ایک آدمی گنا کرتا گلتی سے ہو گیا نش بہ کا دیا پھسل گیا مگر یہاں تو یہ ہے کہ باقاعدہ گنا کو پیشہ بنا لیا گیا یار گنا کو کاروبار بنا لیا گیا اللہ کی نافرمانی کو تم نے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا کپرے کھود کر کپن نکال کر تم کپن بیچ کر اپنی آمدنی کماتے ہو لوگوں کا موبائل چھین کر اپنی آمدنی کماتے ہو اتنے گر گئے کہ بچارے بھولے بھالے بچوں کو اٹھا کر ان کے ماں باپ کو بلیک میل کر کے تم آمدنیاں کماتے ہو سینکڑوں بچوں کے ساتھ بد فہریاں کر ان کی موبیاں بنا کر ان کے ماں باپ کو بلیک میل کر کے تم آمدنیاں کماتے ہو شراب کے اڈے بنا کر اللہ کی نافرمانی کو تم نے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا دیا ایک عورت اپنے جسم کو بیچ کر اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا رہی ہے. سودی دارے چلاتے ہو اللہ کی سخت نافرمانی رشوت کے اڈے چلاتے ہو اللہ کی سخت نافرمانی جوئے کے اڈے چلاتے ہو اللہ کی سخت نافرمانی کی ڈانس نا گانے باجے رقص و سرور کا پورا سسٹم بنا کر رکھا ہے کہ تمہارے گھروں میں شادی آئے ہمارے پاس آؤ ہم نے بے غیرتی کا اڈا کھول کے رکھا ہے تمہاری بچیوں کا ناچنا ہم سکھائیں گے تمہارے بچوں کو ناچنا ہم سکھائیں گے تمہاری ماں کو ناچنا ہم سکھائیں گے تماشا بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے کیا اسلام کے نام پر یہ ملک پاکستان اس لیے آزاد کروایا تھا کہ ہمارے ملک پہ شراب کے ڈے بنائے جائیں گے جوئے کے ڈے بنائے جائیں گے ناچنے گانے کا ڈے بنائے جائیں گے ہم جا کہاں رہے کچھ بتاؤ تو صحیح یار سچ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واللہ سچ فرمایا ہے کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے ارے جب حیائی ختم ہو جائے جب شرم, شرم ہی ختم ہو جائے شرم و حیا ختم, ختم ہو جائے اب رہا کیا ہمارے معاشرے کے اندر چور دین دار سے یو پی ایس چوری کر کے لے گیا چوروں نے مسجد سے ساؤنڈ سسٹم چورا لیا درندہ سفت پرد نے ماں اور بیٹی کو زیادتی کے بعد جلا دیا چھ سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا مجرم گرفتار بیٹے نے بیوی سے مل کر ماں کو تشدد کے قتل کر دیا بیٹے کے جائیداد کی خاطر والدین پر بھرے بازار میں تشدد مکان کی لالت میں بیٹے نے ستر سالہ ماں کو پندرہ لگا کر قتل کر دیا جھگڑے پر شور نے بیوی کو آگ لگا دی خاتون جھولس کا دم توڑ گئی ہسپیٹل کے گارڈ کو رشوت نہ دینے پر بچہ, بچہ ہسپتال کے باہر دم توڑ گیا باپ نے کا جادو سیکھنے کے چکر میں پانچ کم سنگ بچوں کو قتل کر دیا اب بتائیے میٹھے بھائیو نہ ماں بچی نہ بچے بچے نہ اولاد بچی نہ شور بچا نہ بیوی بچی نہ رشتے دار بچے نہ پڑوسی بچے لوٹ مار قتل غالب گری سب کچھ اللہ کی پناہ زیادہ پھر اللہ ہدایت دے ان عاملوں کو ان کالے باباوں کو جنہوں نے جہالت کا فائدہ اٹھایا خود بھی جاہل اور جہالت کا فائدہ اٹھا کر پڑھے لکھے کے جانے والے لوگوں کو بھی یہ جھانسے میں لے لی جالی دو نمبر کے کالے بابا و آمینوں کو سوچنا چاہیے کہ تم نے اتنے کالے دندے کو اپنا روزگار بنا لیا ارے تمہیں خدا کا خوف نہیں تم ان ظالیوں کا ساتھ دیتے ہو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے اس سے رجوع کر لیجیے اس سے توبہ کر لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے بہت سخت ہے بہت سخت ہے صحیح معنوں میں خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے نا تو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے نہ سے بچ جاتا اللہ خود فرماتا مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو اس رب سے ڈرنا ہے حقیقت یہ کہ خوفے خدا دل سے نکل گیا ہے مال کی محبت شہرت کی محبت شہورت کے پیچھے پاگل ہوئے ہوئے ہیں شورت شورت شورت دولت شورت دولت شورت نام بھی ہو پیسہ بھی ملے چاہے کتنی ہی دین کی اسلام کی اللہ کی اس کے رسول کی قرآن کی حدیث کی اللہ معاف کے نا فرمانی کرنی پڑتی ہے کوئی اس کی ماز اللہ پروا نہیں ہے اے عاشق رسول میری بات پر توجہ کرو خدا را توجہ کرو اور سوچو کہ آپ کو یہ کے دعوت اسلامی جو کچھ عرض کر رہا ہے یہ قرآن اور حدیث اور اسلام اور دین کی بات ہے یا نہیں ہے موسیقی کو روح کی غذا کہنے والا بھی اگر یہ گرا ہوا شخص نہیں ہے تو پھر گرا ہوا شخص کون ہے جس کے بارے میں حق کا فرمائے کہ میں آلہ موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیجئے اور اللہ تبارک و تعالی کے کہر و غذب سے ڈریے قیامت کے خوف سے ڈریے اللہ تعالیٰ کے ڈریے امیر المومنین حضرت سعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت قابو الحباب رضی اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا ڈر والی کچھ باتیں سنائیں تو حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی اے امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن ستر انبیاء کرام کے عمل لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دے کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے اس پر امیر المومنین نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا ایک کاف مزید سنائیں تو انہوں نے ارض کی اے امیر المام اگر جہنم میں سے بیر کے نا جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا جمار اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہ جائے اس پر امیر المومنین سعید عمر فاروق عظم ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا پھر جب ہوا تو ارشاد فرمایا ایک کافی سنائے تو انہوں نے پھر عرض کی اے امیر المومنین قیامت کرو جہنم اس طرح بھرکایا جائے گا کہ کوئی مقرف فرشتہ یا نبی و مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھتنوں کے بل, بل, بل گر کر یہ نہ سہے ربی نفسی نفسی اے رب آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگا آج اے لوٹ مار اغوا ورہ تاوان چوری ڈکیتی کچو غارت گری اس طرح کی جو بھی بے کے کام کر رہے ہیں پکڑے گئے رشوت دے کر سورسے لگا کر تالو کا جما کر گئے چلو دنیا کے کسی قانون سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا کر نکالنے میں کامیاب ہو گئے صحیح بتاؤ اپنے رب تالا کے حضور کون سی سفارش لاؤ گے جب اللہ ناراض ہو گئے اس کے حبیب روٹ گئے اب کس کی سفارش لاؤ گے ذرا سوچو ذرا سوچ تو تسلی سے سوچو اے گھانے گانے گانے والوں اے ناچنے کودنے والوں اے بے پردگیاں کرنے والیوں سوت کھانے کھلانے والوں ذرا سوچو جو اس طرح کے کئی جنہوں کام کیے جا رہے ہیں تھوڑے دنوں تک قوم چلائے گی تھوڑے دنوں تک ہو ہو ہو رہا ہوگا اس کے بعد سب بھول جائیں گے کوئی نیا شور مچے گا سب فائلیں دب جائیں گے سب کیس دب جائیں گے سب باتیں دب جائیں گی پھر ہم ہوں گے تھوڑے دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے تھوڑے دنوں کے لیے شہر سے باہر چلے جائیں گے تھوڑے دنوں کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں گے تھوڑے دنوں کے لیے یہ ہو جائے گا ارے سوال آیا بچ بھی گئے کبر رہے کیا کرو گے کون بچائے گا تم کو کون سی فائل دبے گی قبر کے اندر کون سا کیس دبے گا کمر کے اندر ارے تمہیں تو خود ڈانپ کر آگئے لوگ اب تم اپنی کون سی فائل دباؤ گے رشتوں کے آگے کیا جواب دو جب اللہ تعالیٰ بھروسے کیا مت پوچھے گا کہ یہ کام کیوں کیا عمر کیسے گزاری کیا جواب دو سود کے ذریعے مال کمایا اللہ کی حضور کیسے بولو گے کیسے بولو گے کیا یہ زبان پر جملہ آئے گا مولا تیری نافرمانی کر کر ہم نے مال کمایا معاذ اللہ سما ماض کیسے بولیں گے قرآن پاک کا کیا یہ عرصہ سنا نہیں ہے یا آئیے لذینا منق اللہ قدمت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ہر جان جانے گی اسے کل کے لیے کیا بھیجا کیا بھیجا کے لیے موتوانی ہے موت ہے نیک کام کرنے والے کو بھی موتا نہیں ہے بد کام کرنے والے کو بھی موتا نہیں ہے مگر یاد رکھیے جس طرح دنیا میں جینے کا انداز یکساں نہیں ہے اس طرح مرنے کا انداز بھی یکساں نہیں ہوتا جس طرح مرنے کا انداز یکساں نہیں ہوتا اسی طرح قبر کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہوتا جس طرح قبر کا معاملہ یکساں نہیں اس طرح قبر سے اٹھنے کا معاملہ بھی یکساں نہیں جس طرح قبر سے اٹھنے کا معاملہ یکساں نہیں اسی طرح حساب کتاب کا معاملہ بھی یکساں نہیں کوئی اٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور کوئی ہوگا جسے مشر کی گرمی میں بلا کی مصیبت اٹھانی پڑے گی آپ کو سمجھایا جا رہا اپنے رب کی نافرمانی فرمانی مت کرو اب بولتے ان کو بولنے دو یار کچھ خوفے خدا کر لو ارے ان کو بولنے دو جوا مت ارے ان کو بولنے دو ماں بھی ناچے بیٹی بھی ناچے باپ بھی ناچے دادا بھی ناچے دادی بھی ناچے نانا بھی ناچے نانی بھی ناچے چاچا ماموں سب مل کر اور کہلائیں موز عزت والی گھر ہے سب ناچ رہے ہیں سب کود رہے ہیں گھر کے موزت ترین افراد ناچ رہے ہیں عزت دار گھرانا ناچتا کودتا نچواتا کدواتا گانے گاواتا گانے والیوں کو بلواتا ناچنے والیوں کو بلواتا رقص و شروع کرواتا اپنے گھر میں ساری بھی حیائی کے ڈرامے کرواتا مگر موزد آدمی ہے عزت دار آدمی ہے بڑا پیارا آدمی ہے بولنا کچھ بھی نہیں اس کو اور جب بولے اس کو بولنے جاؤ تم, تو, ناچ, تم ناچ. تو ان کا کام تو بولتے رہنا ہے ارے خدا کے من سود چھوڑ دو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے ان کو بولنے ان کو بولنے دو اب سوتے رہو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو رہی ہے نا ہونے دو ماشاء اللہ کوئی مولا آئے گا تو بولیں گے بیٹا اللہ پڑھ کے بتاؤ وہ اللہ پڑھ کے بتائے گا وہ کوئی منڈا نہ آئے گا کوئی موڈا نہ آئے گا بیٹا وہ فلاں گانا سنا کے بتاؤ وہ گانا سنا کے بتا گا کیا دوگلے بنے پڑے ہو یار ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ اتنے سارے رنگ پال کر رکھے ہوئے اسلام و شریعت و قرآن و حدیث و بزرگوں نے فرمایا اس پر عمل کر چاہیے اور مان جائیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی نامات پر عمل کریں مدنی چینل دیکھتے رہیں اپنے بچوں کو بھی الٹی سیدھی فلمیں ڈرامے دکھا کر ان کو بھی بھکانے کا آپ ہی نقصان کر رہے ہیں نیک بنیے نیک بنائیے, نیک بنائیے آپ سے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا لگتا اپنی اولاد تو کیا سکھایا ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ بہتری آ جائے گی دل پہ ہم چھا گیا یا سو لے خدا کیا بنے گا میرا یا سو لے خدا